نو مولود بچے کے کان میں ازان دینے کا طریقہ کار کیا ہے دیکھیے کان میں اذان کہنا سنت ہے اور اگر یوں بھی کر لیا جائے کہ دہنے کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت اس سے سنت ادا ہو جائے گی بعض مشائق نے یہ بھی کہا کہ سات مرتبے کان میں اذان کہی جائے پانچ مرتبے کہی جائے یہ تو ایک اضافی ہے لیکن اس کے دہنے کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت کہہ دی جائے یہ سنت ادا ہو جائے گی